امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا اور جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو خدا اس کی دنیا بھی سمار دے گا اور جو خود اپنے آپ کو وائز و پن کر لے تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی